وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاذ فوضا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستاذئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقال في موضي آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ہر قسم کے ہمدو ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے امبیائی کرام کے مبارک سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا انبیاء کرام اس کائنات کے سب سے افضل مقدس اور بابرکت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے یہ اللہ کے سب سے مقرب سب سے نیک سب سے افضل بندے ہوتے ہیں لیکن انسان جاہل ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور حق کا معاند اور دشمن ہوتا ہے اسی لیے جب بھی دنیا کے اندر نبی بھیجے گئے ہر قوم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا ان پر الزام تراشیاں کی۔ انہیں قتل بھی کیا گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور جو ایمان لائے انہیں بھی ستایا اور انہیں بھی ان پر بھی ظلم کو روا رکھا پورا قرآن اس بات پر شاہد ہے اللہ رب العالمین نے گشتہ قوموں کی داستانوں کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے اپنے نبی کا مذاق اڑایا توہین کی گستاخی کی اور کس طریقے سے ان پر ظلم کیا اور کس طریقے سے انہیں گھر بھی چھوڑنے پروتن چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا اور حد تو اس بات پر ہو گئی کہ بہت سارے نبیوں کا قتل بھی کیا گیا یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی توہین کرنا ان کا مذاق اڑانا یہ ہمیشہ سے کفار و مشرقین کا دستور رہا ہے ہمیشہ سے ان کا یہ عمل رہا ہے یہ ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ جو مقدس اور پاک باز لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کے محسن ہوتے ہیں اور پوری دنیا والوں کے لیے رحمت اور بابرکت ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑانا یہ ہمیشہ سے ان کا دستور رہا ہے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم سلم مبوس کیے گئے تو مکہ کی نے بھی عمل کیا وہی مکہ کے لوگ تھے جو ماں نبی کو صادق و امین کہتے تھے سب سے زیادہ آپ کا ادب اور احترام کرتے تھے سب سے زیادہ آپ کی عزت کرتے تھے اپنی ساری امانتیں لا کر کے امانبی کے پاس رکھتے تھے اتنا ادب اور احترام ان کی ہر بات مانتے تھے کھانے کعبہ کی تعویر میں حجر اسود رکھنے کا فیصلہ جو ہمارے نے فرمایا تمام قبیلوں کے سرداروں نے اسے قبول کر لیا مان لیا اتنے زیادہ آپ کا ادب اور احترام اتنی زیادہ آپ کی عزت لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اخلاق عالیہ کی تعلیم دینا شروع کیا اور ادب کی اخلاق کی تعلیم دی بچیوں کو زندہ در غور کرنے سے منع کیا شرک توہم پرستی اور جو بھی برائیاں تھیں بد اخلاقیاں تھیں جرائم تھے جب ان کا آپ نے قلا کما کرنا شروع کیا ان کی تردید شروع کی یہی آپ کے جانی دشمن ہو گئے یہی آپ پر الزام تراشی کرنے لگے آپ کو شاعر کہا مجنون کہا پاگل کہا آپ کے قتل کرنے کی سازش بھی کی اور آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ بھی آپ کو جانا پڑا یہی لوگ تھے نبوت سے پہلے آپ کی ہر طرح کی تعریف کرتے تھے ہمیشہ آپ کا ذکر کیا کرتے تھے آپ کے ہر فیصلے کو مانتے تھے لیکن جب آپ نے توحید کی دعوت دینا شروع کیا لوگوں کو شرک سے ڈرانا شروع کیا اور جرائم اور ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور ایک اللہ پر ایمان لانے اور ایک رب کی اور ایک اللہ کی بات کرنے کی تعلیم دینا شروع کیا یہی مکہ کے مشرقین جو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جان دیا کرتے تھے وہی آپ کے جان کے دشمن بن گئے آپ کو الزام شروع کر دی آپ کو مجنون پاگل تک کہا وہی تو سب سے زیادہ آپ کے اقل مند انسان جن کو مانتے تھے سب سے زیادہ جن کی تعریف کیا کرتے تھے جن کے ہر فیصلے کو مانا کرتے تھے انہیں کو مجنون پاگل تک کہہ دیا ان لوگوں نے اور قتل کرنے کی بھی سازش کی اور آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے یہ ہمیشہ سے کفار و مشرقین کا عمل رہا ہے آج پوری دنیا میں دیکھیے ہمارے نبی کی توہین کس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ یہ تو ہمیشہ سے کفار و مشرقین کا اسلام کے دشمنوں کا عمل رہا ہے ہر نبی کے ساتھ انہوں نے ہی کیا ہے کیا یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں گے آپ کے نبی کی تعریف کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ تو دشمن ہے ہمارے تو کیا تعریف کریں گے ہمارے نبی کی وہ کبھی کسی نبی کی کسی اس کس کی قوم نے تعریف نہیں کیا اور ہمیشہ ان کو سزا دی ان کو تکلیف دیا ان پر ظلم کو روا رکھا لہٰذا کوئی نئی چیز نہیں ہے ہماربی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کیا بہت کچھ کیا اتنا ظلم کیا اتنا ظلم کیا ہماربی کے اوپر کہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے آپ کے صحابہ پر آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا انہوں نے کہ وہ لوگ دو دو مرتبہ حبشہ کی طرف عجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور آخر کار مکہ کو چھوڑنا پڑا اس قدر ظلم انہوں نے کیا اس قدر اسراشیاں کی اس قدر نبی کی شان میں گستاخی کی جاہل ہوتے ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا محسن کون ہے ہمارا ہمدرد کون ہے ہماری فلاح اور کامیابی کون چاہتا ہے اس لیے ہمیشہ سے دستور رہا ہے اور اسے اس گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اسے اس نبیوں کی توہین کرنے والا نبی کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیا ہمارے نبی کی توہین کرنے والوں نے ہمارے نبی کو کچھ بگاڑ سکا انہوں نے اپنا ہی بگاڑا اپنی عاقبت خراب کی اور یہ تاریخ رہی ہے پورے اسلام کی چودہ سو تیس سال کی تاریخ ہمارے نگاہوں کے سامنے موجود ہے جنہوں نے بھی نبی کی توہین کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا ہے اسے سزا ملی ہے ہمارے نبی کی توہین کرنے والوں کو سزا ملی غزب بدر کے اندر ستر بڑے بڑے جو لوگ تھے قریش اور مکہ کے سردار سب کو قتل کیا گیا سب قتل مخت... کر دیے گئے نبی کی توہین کرنے والا آلو میں ابو لہب پیش پیش تھا ابو لہب کو جنگلی کتوں نے کاٹ کر کے اس طریقے سے ختم کر دیا کہ اس کی لاش تک نہیں ملی کہ اسے زمین کے اندر دفن کر سکیں سب سے زیادہ توہین کرنے والا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب ابو جہل اور اس طریقے سے اور بابر بڑے بڑے لوگ تھے سب کے سب نے کردار کو پہنچ گئے پوری تاریخ رہی ہے آج تک کی تاریخ رہی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا کر دیا نبی کی نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اشدو لا الہ الا اللہ کہ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اسد النا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہے گا جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے اذان میں اگر کوئی اسد النا محمد رسول نہیں کہے گا ازان مکمل نہیں ہوگی کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت ہما نبی کا ذکر نہ ہوتا ہو ہر نماز کا وقت الگ ہے ہر ملک کی نماز کا وقت الگ الگ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے اذان ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے اللہ رب العلامین کا ذکر اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے اس کے بغیر نماز ہو سکتی ہے نہ اس کے بغیر اذان ہو سکتی نہ نبی کا ذکر کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے اسلام کے ارکان میں سے ہے یہ ورفان اللہ کا ذکر ہے اللہ نے فرما کہ ہم نے آپ کے ذکر کو برند کر دیا اللہ نے ذکر بلند کر دیا اللہ نے اپنے نبی کو منتخب کیا آپ سب سے مقدس اور پاک باز سب سے زیادہ آپ اللہ سے جڑنے والے اللہ کے قریب اللہ کے دوست اور حبیب کون اللہ کے دوست کی توہین کر سکتا ہے جو توہین کرنے والا ہوگا وہ اپنی عاقبت خراب کرے گا سورج پر تھوکنے والا کیا سورج کو تھوک سکتا ہے کیا سورج کی روشنی کو نقصان پہنچا سکتا ہے آفتاب و ماہتاب اور چاند کے اندر کیڑے نکالنے والا خود اس کے اندر عیب ہے وہ خود ایب دار انسان ہے وہ چاند سورج کو نقصان نہیں پہنچا سکتا روشنی کو کم نہیں کر سکتا پوری دنیا کے لوگ کٹا ہو جائیں تو بھی نہیں کر سکتے وہی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پوری دنیا والے بھی اگر ہمارے نبی کی توہین کرے تو آپ کی توہین نہیں ہوگی آپ تو محمد ہیں قابل تعریف ہیں آپ احمد ہیں آپ کی تعریف کی گئی نبی نے تعریف کی نیک لوگوں نے تعریف کی نبیوں نے تعریف کی ہر انسان پسند جو بھی عدل پسند انصاف پسند انسان ہے ہمارے نبی کی تعریف کرتا ہے لہذا جو قابل تعریف ہو اس کی مذمت نہیں ہو سکتی جو مذمت کرے گا وہی مذمت والا انسان ہوگا وہی عیبدار ہوگا آپ تو پاک س... پاک و صاف ہیں اللہ کے سب سے مقرب اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اے! تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے لہذا اسے گھبرائیے نہیں وہ آپ کے نبی کو سلام نہیں کریں گے وہ آپ کے نبی کے سامنے تحفہ نہیں پیش کریں گے وہ دستان ہی پیش کریں گے آپ کے نبی کی توہین کریں گی ہمیشہ سے مشرکوں کا مل رہا ہے اسے دل برداشتہ مت ہوں اللہ حبرامین کے لیے کافی ہے ان نا اللہ نے فرما دیا کہ نبی جو تیرا استحضاء کرے گا ہم اس کے لیے کافی ہیں پوری تاریخ گواہ ہے ہماری اسلام کی کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو ہوا ان کو سزائے ملی کیفر کردار تک پہنچے دنیا نے دیکھا کہ کس قدر ان کو ابرتناک سزا دی گئی دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے کتوں نے کھایا شیروں نے کھایا چیل کی کلاسوں کو کھایا خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اور تبھی موت ان کی نہ ہوئی یہ اللہ برامین کا قانون ہے یہ اللہ کا دستور ہے یہ جو بھی اللہ نبی کی توہین کرے گا کیونکہ نبی کی توہین اللہ کی توہین ہوتی نبی کی توہین اور گستاخی اللہ کی گستاخی ہوتی ہے اس لیے اللہ کی گستاخی کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہوتی پورے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی نبی کی توہین کرے اس کی صداقت قتل اس کی صداقت قتل ہے جو نبی کی توہین کرے تمام مسلمانوں نے تمام علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے ایسے آدمی کی صداقت قتل ہے کیونکہ نبی کی توہین صرف نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی توہین کرتا اور صرف ہمارے نبی نہیں جتنے بھی نبی گزرے کسی بھی نبی کی توہین کرنا یہ شریعت کے اندر حرام اور کفر ہے اور قتل کی ایسے انسان کی صداقت قتل ہوتی ہے جو کسی بھی نبی کی توہین کرے کیونکہ سارے نبی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں سب کو اللہ دنیا کے اندر بھیجا اور سب نبی کے مقر... سب اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اس لیے کسی بھی نبی کی توہین کرنا شریعت کے اندر نہیں کسی بھی نبی کے اندر تفریق کرنا تمام نبیوں پر ہمارا ایمان حضرت آدم سے لے کر کے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کی عزت کرنا سب کا دب احترام کرنا سب کا نام آنے پر علیہ السلام کہنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ہر نبی کی عزت کرنا دب احترام کرنا لان و فرق و حدم الرسول ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے سب اللہ کے نبی و رسول ہیں ہمہ نبی کی توہین کرنا جیسے کفر ہے ویسے سابقہ نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی کرنا توہین کرنا یا گستاخی کرنا یہ سزا کیا ہے یہ؟, یہ بھی جرم ہے اور شریعت کے اندر حرام ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ نے فرمایا ام الزین اللہ رسول جو اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ایزا پہنچاتے ہیں اللہ اللہ پھر دنیا والا آخرا ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ رب کی لانت ہوتی ہے وہ آد ال اداب اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے اور آخرت کے اندر بھی تو عذاب ہی ہے جہنم استقبال کے لیے کھڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نبی پر ایمان نہ لائے نبی کی توہین کرے نبی کی شان میں گستاخی کرے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب اللہ کی لانت رسول کی لانت فرشتوں کی لانت دنیا کے تمام مسلمانوں کی تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے جو کسی نبی کی تعظیم کرنے کی بجائے کسی نبی کی توہین کرتا ہے اللہ نے فرمایا کل اب اللہ و آتی رسول آپ پوچھو ان لوگوں سے کہ کیا تم اللہ کی اس کی آیتوں کی اور اس کے رسول کا استجاع کرتے ہو اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو اللہ کا مذاق اڑاتے ہو جو تمہارا خالق اور مالک ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے قرآن کا مذاق اڑاتے ہو اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہو جس جی دین کے اندر تمہاری خیر اور بھلائی ہے جس دین پر عمل کرنے سے تمہارے دنیا کے اندر بھی خیر اور آخرت کے اندر تمہارے جنت ہے اس کے اس دین کا مذاق اڑاتے ہو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو جو قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر آج کوئی بادشاہ کے کلام کا مذاق اڑائے تو اس کو کیا سزا ہونی چاہیے اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے سب کا معبود حقیق ہے اللہ کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نبی کا یہ کسی انسان کا کلام ہے کسی بشر کا کلام ہے جو اللہ ہر کا کلام ہے جو عرش پر ہے اس کا مذاق اڑاتے ہو رسول کا مذاق اڑاتے ہو لاتا تذر ازرنا پیش کرو قد کفر تم باد ایمان ایمان لانے کے بعد یا ایمان کے دعوے کے بات تم کافر ہو گئے اگرچہ جی تمہارا دعویٰ تھا مومن ہونے کا لیکن تمہیں نبی کا مذاق اڑایا قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کا استحجہ کیا تم کافر ہو گئے تو اللہ کیا مذاق نبی کا مذاق اڑانا یہ کف رہے اس پر تمام مسلمانوں کا اجما اللہ فرماتا کہ والذین عظال اللہ و اللہ رسول اللہ لہم عذاب العلیم جو اللہ کے رسول کو ایزہ پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب دردناک سزا ہے ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو اللہ کے رسول کا مذاق لڑاتے ہیں ان کو یا نبی کو ایزا پہنچاتے ہیں نبی کا ایزا پہنچانے والا نبی کو ایزا نہیں پہنچا سکتا اللہ کو ایزا پہنچانے والا اللہ کو ایزا نہیں پہنچا سکتا اپنی آکبت خراب کرتا ہے وہ اپنا وہ اپنا سب کچھ خراب کر رہا ہوتا ہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا نبی تو اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ کی طرف تائید ہوتی ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے لہذا نبی کا کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا اس کا مذاق اڑانے والا خود لوگوں کے درمیان مذاق کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے خود لوگ سمجھتے ہیں کہ خود انسان ایسا جو مذاق کے قابل ہے جس کا مذاق اڑایا جائے کسی پڑھے لکھے اور جس کی امامت پر دنیا متفق ہو اگر کوئی آدمی اس کا مذاق اڑائے لوگ کیا کہیں گے کہیں گے تیری عقل خراب ہے تو خود ایسا انسان ہے کہ جو تیرا استہدار اور مذاق کیا جائے تو اسی شخصیتوں کو داغدار کر رہا ہے ایسے لوگوں پر تو انگلی اٹھا رہا ہے جن کی شخصیت پر کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو خود اپنی آخبت کرتا ہے اپنی عقل اس کی ظاہر ہو جاتی ہے لوگوں کے سامنے کہ کتنا بیوقوف کتنا احمد اور کتنا کس قدر خراب انسان ہے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کی توہین اور اس طرح کے لوگوں کا مزاق اڑاتا ہے امام الطمیہ رحمت اللہ علیہ نے اور بہت سارے علماء نے باقاعدہ اس پر اجماً عقل کیا کہ نبی کی توہین کرنا یہ کف رہے امام طیمیہ فرماتا امن صبح اللہ اور سب بہ اللہ کو گالی دینا یا اس کی رسول گالی دینا کفرن یہ کف رہے ظاہر و ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ظاہر میں بھی یہ کف رہے باطل میں بھی کف رہیے اگر کوئی دل کے اندر نبی اور رسول کو گالی دیتا ہے اللہ کو گالی دیتا ہے، برا بھرا کہتا ہے یہ بھی کف رہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اگرچہ دنیا میں اس کا معاملہ ڈھکا چھپا رہے اللہ تعالی کے ڈھکا چھپا نہیں رہے گا اللہ نیتوں کے بارے میں جانتا ہے، دلوں کے بارے میں جانتا ہے اگر کوئی دل میں گالی دیتا ہے نبی کو دل میں اللہ کو گالی دیتا ہے کف رہیے اللہ تعالیٰ کے اس کو سزا ملے گی اگرچہ وہ زبان سے نہ دے ظاہر میں نہ دے وہ ظاہر میں نہیں دے گا تو مسلمان مانا جائے گا اگر اس نے اگر مسلمان ہے وہ لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے اللہ رب براہمن پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہمارے دلوں کا راز اللہ البرامین کو حاضر اور کھلا ہوا ہے تو فرماتے ظاہر میں بھی اور بات میں بھی کفر ہے وہ سوان کا نصاب کا محرم گالی دینے والا توہین کرنے والا چاہیے سمجھے کہ یہ حرام ہے تو بھی اگرچہ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی گالی دینا حرام اگر وہ گالی دیتا ہے تو کفر کا کام کیا اس نے اوقانست اللہ یا اس کو حلال سمجھنے والا ہی کیوں نہ اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے نہ عظمال نبی کو گالی دینا حلال ہے تو بھی وہ کفر رہے وہ چاہے اسے حرام سمجھے یا حلال سمجھے اوکان ہی اور اگر اس کے بارے میں کچھ نہ معلوم اسے عقیدے کے بارے میں نہ معلوم ہو کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہے نبی کے تعلق سے کچھ نہ جانتا ہو جاہل ہو تو بھی یہ حرام ہے ہاد مذہب الفقہ و ساعر سننا القاعلین قلع یہ تمام فقہ کا یہ مذہب ہے تمام اہل سنت کا یہ قول اور مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان قول و عمل کرنا ہے اس طریقے سے امام, امام الاحبہ نے امام المنظر نے امابل حزم نے امام خطابی نے اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء نے ہر زمانے کے یہ بات درج کی ہے کہ اسے آدمی یہ ایسا کرنا کفر ہے اور ایسے آدمی کی سزا قتل ہوتی ہے اگر وہ کافر ہے اور توبہ کر لے مسلمان ہو جائے اس کے اسلام کو مانا جائے گا لیکن اگر کوئی مسلمان یہ جرم کرتا ہے تو اسے مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا اسے مسلمان کو چھوڑا نہیں جائے گا اگر وہ توبہ کرے تو بھی قتل کر دیا جائے گا توبہ کرنا اس کے اللہ کے درمیان میں ہے قیامت کے دن کی سزا سے بچ جائے گا لیکن دنیا کے اندر ایسے مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے گا جو کسی مسلم جو کسی نبی کی توہین کرتا ہے نبی کی. وہ کہے کہ میں نے توبہ کر لیا ہم کہیں گے ٹھیک ہے تمہارا توبہ اللہ اور تمہارے درمیان میں, ہے. تمہیں دنیا میں اس توبے کا فائدہ ملے گا آخرت کے اندر لیکن دنیا میں تمہاری صدا قتل ہی ہوگی اس لیے کہ کوئی دوسرا جرات نہ کر سکے کوئی دوسرا نہ کر سکے جرات ہمارے نبی کی توہین کوئی اور نہ کرے اس لیے اس دروازے کو ہمیشہ کے ختم کرنے کے لیے تمہیں قتل کر دیا جائے گا اگر تمہاری توبہ سچی ہوگی تم نے خالص توبہ کر کیا ہوگا تو اللہ العالمین جاننے والا ہے قیامت کے دن تمہیں اس کا فائدہ ملے گا لیکن دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہیں ملے گا ایک انسان اگر وہ زنا کرتا ہے اور ہاکی میں وقت تک بات پہنچتی اس کو قتل کر دیا جائے گا اگرچہ توبہ کر لے اس عورت نے توبہ کیا تو ہمارے بھی کے پاس آئی تھی لیکن کیا ہمارے بھی اس کو معاف کر دیا نہیں ہمارے بھی اس کو سزا دی کیوں کہ کی یہ حد ہے یہ اور جب حد ہوتی ہے تو حد کو نافذ کیا جاتا ہے توبہ کرو گے اللہ اور تمہارے درمیان میں ہے یہ ورنہ ہر انسان جنا کرنے کے بعد کہے گا میں نے توبہ کر لیا ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے قاتل ہے وہ کہے گا میں نے تو توبہ کر لیا یہ توبہ تیرے اللہ کے درمیان میں ہے تو نے قتل کیا انسان کو لہذا اگر اس کے ورثہ معاف نہیں کریں گے تو بھی تجھے بھی پساس میں قتل کر دیا جائے گا چور پڑا گیا کہ میں نے توبہ کر لیا کہ اس کے ہاتھ چھوڑ دیا جائیں گے نہیں اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے کہ دوسروں کو سزا دینے کے لئے دوسروں کی عبرت اور نصیحت کے طور پر تاکہ دوسرا چوری کرنا چوری نہ کرے تو یہ معاملہ ہے یہ حد ہے شریعت کے اندر کہ جو نبی کی توہین کرے گا اس کی سزا ہے لیکن میں ابھی بھی بتا دوں کہ یہ سزا ہاکی میں وقت نافذ کرے گا ہاک میں وقت نافذ کرے گا مسلمانوں کو جامیر وہ نافذ کرے گا آپ کو ہم کو اور انسان کو کسی شات میں رسول یا کسی نبی کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کا حق نہیں دیا گیا یہ حد ہے اور حد کا تعلق حاکم وقت سے ہوتا ہے اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہو غلط کرتا ہے قانون ہاتھ میں لینا شریعت کے اندر جائز نہیں عدالت ہے قاضی ہوتے ہیں جج ہوتے ہیں باقاعدہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر جرم ثابت ہوگا اددنا کیا جائے گا کہ نہیں ثابت ہوگا چھوڑ دیا جائے گا اور اگر حقیقت وہ اس نے کیا ہے تو اللہ رب العالمین تو موجود ہے اخرت کے اندر سزا دینے کے لیے لیکن ہمیں اور آپ کے لیے کسی عام انسان کو قانون ہاتھ میں لے کر کے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں شریعت کے اندر اس دنیا کے اندر فساد ہوتا ہے بدمنی ہوتی ہے کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی اس لیے ایک صحابی نے پوچھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر میں اپنے بستر پر ایک اجنبی عورت کو پاؤں ہماری بیوی کے پاس ساتھ تو کیا میں اسے قتل کر دوں ہمارے بھی دیکھنے نہیں اسے قتل مت کرنا اسے مت قتل کرو اگر قتل کرو گے کل تمہارا قتل کیا جائے گا الزام لگا کر کے تمہیں بھی ہمارے اپنی بیوی کے پاس نے پایا تھا دنیا میں پھر کیس چلتا رہے گا جرم بڑھتا رہے گا جرم کا خاتمہ نہیں ہوگا اس لیے قانون ہاتھ میں لینا نہیں ہے قانون یہ میں وقت کے ساتھ ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے ہماری ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے یہ ہم ایسے لوگوں کو بتائیں گے سمجھائیں گے کتاب و سنت سے بتائیں گے کہ تم نے جرم کیا تم نے کفر کیا حرام کام کیا یہ کفرک کی کام ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہم کسی کو دیکھیں شراب پیتے ہوئے ہم اس پر قانون نافذ نہیں کریں گے عدالت موجود ہے اگر ہر آدمی ایسا کرنا شروع کر دے گا دنیا کے اندر بدمنی ہوگی جن ملکوں کے اندر آج یہ چیز رائج ہے کہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور حد نافذ کرنا شروع کر دیتا آپ دیکھیے وہاں پر امن و امان نہیں بدمنی وہاں پر یہ موت کی ذمہ داریوں میں سے ہے حاکم وقت اگر کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ فلا آدمی کو سزا کیوں نہیں دی گئی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں بتائیں لیکن قانون ہاتھ میں لینا کسی قدر کرنا کسی کو سزا دینا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے اس فقے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جذباتیت سے کام لینا نہیں ہے وہ تو یہی چاہتے کہ مسلمان جذبات میں آ جائیں ہم آربی کے لوگوں نے توہین کی کیا ہمارے بھی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کیا ہمارے بھی ان کے ساتھ سب کچھ معاملہ کیا ان کے ساتھ خرید و فروخت کیا بو شرا کیا سب کچھ کیا ہمارے بھی نے. تو یہ یہ فقہ بھی جاننا ضروری ہے یہ تاثیر بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے یہ علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اگرچہ شاط میں رسول گستاخی رسول کی سزا قتل ہے لیکن اس کا قتل کرنا حاکم وقت کے لیے جائز ہے کسی عام انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی عام انسان جا کر کے کسی کو اس کو قتل کر دے کہ تو نے لا کے رسول کی شان میں گستاخی کی نہیں قطن ایسا کرنا جائز نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے راؤ زیادہ غیرت مند ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راؤ زیادہ اپنے نبی کی, کی تعظیم کرنے والا ہے اپنے نبی کی تکریم کرنے والا اپنے نبی کے مقام مرتبے کو جاننے والا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا اگرچہ دنیا میں ان کو سزا نہ ملے آخرت میں لوگوں کو ضرور سزا ملتی اس لیے قانون ہاتھ میں لینا جائز نہیں یہ سب غلط ہے ایسا کرنا کیونکہ ہاک موت کی ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے ہر انسان کی ذمہ داری الگ ہے اللہ کے سن فرمایا بچہ سات سال کوجا نماز پڑھنے کا حکم دو دس سال کوجا نماز نہ, پڑھو نہ مارو کون مارے گا بچے کو ہم جا کر کے آپ کے بچے کو ماریں گے نہیں ماں باپ ماریں گے دوسرا آدمی اگر آ کر کے مارے گا تو کیا ہوگا لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا آپ اس کے بچے کو ماریں گی وہ آپ کے بچے کو مارے گا اس لیے قانون ہاتھ میں لینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں یہ قتل جائز نہیں ہمارے بھی منع کیا صاحبی کو نہیں نہیں قتل کرنا ان کو اگرچہ تم بیوی بی کی بستر پر پاؤ اسے نہیں قتل کرنا اس کو اگر ایسا کرو گے دنیا کے اندر امن و امان ختم ہو جائے گا ہر انسان دوسرے پر الگزام لگا کر اسے قتل کر دے گا اپنے بھائی کے قاتل کو ہم اگر جانتے بھی ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں اسے قتل کرے قانون موجود ہے حکومت موجود ہے عدالت موجود ہے جج ہے آپ کہیں گے بھائی اس کو سزا نہیں دی جائے گی نہیں دی جائے نہیں دی جائے ایسے پر آدمی کی لعنت ہوتی ہے جو نبی کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نظام ہے نا کے بعد سب کو زندہ ہونا ہے نا مرنے کے بعد سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا نا اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ نہیں لے گا لے گا اللہ اور بامن سب کا حساب آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے اگر دنیا کے عذاب سے بچ گئے دنیا نے ان کو سزا نہیں دیا آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے. اسے جذبات مت آئیے نبی کا دفاع کیجئے نبی کی صنعتوں پر عمل کیجئے نبی کے اخلاق بڑھائیے ہماری بھی کوتا ہے کہ میں نبی کی تعلیمات کو دنیا کے اندر عام نہیں کیا ہمارے اسلام پسندانہ جو تعلیمات ایمان اسلام کی ہم نے ان امن پسندانہ تعلیمات کو کہ آپ ارحمۃ اللہ عالمین ہے آپ کی تعلیمات رحمت پر پرمبنی ہیں اور یہ دین دین رحمت ہے آپ کے اخلاق کو کردار کو ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا آپ کی سیرت کو میں لوگوں کے سامنے نہیں پیش کیا کیونکہ ہم نے خود ابھی کی سیرت نہیں اپنائی نبی کے اخلاق کو نہیں اپنایا نبی کے کردار کو نہیں اپنایا نبی کے آف و درگزر کو نہیں اپنایا نبی کا اخلاق ہم نے چھوڑ دیا نبی کی تعلیمات ہم نے چھوڑ دی دین پر امر کرنا ہم نے چھوڑ دیا لیے آج لوگ اس کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے نبی کی سیرت کو پڑھیے نبی کی تعلیمات عام کیجیے نبی سے محبت عید نبی منانا نہیں ہے آج ہمارے ملکوں کے اندر جلوس نکل رہا ہوگا عید نبی لوگ بنا رہے ہوں گے یہ نبی کی تقریب نہیں ہے یہ یہ بداعت ہے سریعت کے اندر علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے نبی گفات کے 400 سال کے بعد لوگوں نے ایجاد کیا ہے یہ اس لیے یہ اللہ کے سور سے محبت نہیں ہے یہ اللہ کے سر سے محبت نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری تباہ کرو میری پیروی کرو نبی کی تباہ پیروی کرو جو کام چار سو سال تک نہیں ہوا کیا چار سو سال کے بعد وہ کام دین بن سکتا ہے جسے امام منیفا نے نہیں کیا امام مالک نے نہیں کیا امام شافی نے نہیں کیا امام احمد بنمل نے نہیں کیا امام بخاری نے نہیں کیا, نہیں کیا سال تک جس پر عمل نہیں کیا گیا کیا چار سو سال کے بعد وہ دین بن سکتا ہے آپ خود سوچئے صحابہ نے نہیں کیا خلفائے نے نہیں کیا تو کیا وہ دین بن سکتا یہ دین نہیں میرے بھائی حرام ہے بداعت ہے یہ یہ ہماری اور نبی کی بدنامی کا ذریعہ اور سبب ہے دین اسرے کی تعلیمات سے پاک ہے یہ نبی کی تعلیمات پاک ہیں ان تمام چیزوں سے نبی سے محبت ہے اور پیر کو روزہ رکھو نبی پیر کے دن پیدا ہوئے ہر پیر کے دن روزہ رکھنا ہمارے لیے ہے اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں پیر کے دن روزہ رکھیے جمعرات کو روزہ رکھیے شرک سے توبہ کیجئے آج مسلمان شرک کے اندر ہم کہ یہی تعلیم ہے دین کی شرک چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں کفر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں بدعت و خرافات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہم نے اسلام کی تعلیمات کو نبی کی تعلیمات پر عمل بھی نہیں کیا اور حقیقی مانوں میں لوگوں کے سامنے پیش بھی نہیں کیا یہ ہماری کوتاہی جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے توبہ کیجئے. کے چھاؤں میں آئیے شرک سے توبہ کیجیے نبی کی تعلیمات پر عمل کیجیے نبی کا کی خلاف کردار کو اپنائیے اور اس طریقے سے صنعتوں پر عمل کیجیے اور بدعت و خرافات رسم و رواج ان تمام چیزوں سے توبہ کیجیے یہی نبی کا سب سے بڑا دفاع ہے یہی سب سے بڑا دفاع ہے نبی کا کہ نبی کا ہر انسان نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہربلامین ہم سب کو نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب نے ہم سب کو شرک بدعت و خرافات سے بچائے اللہ ارباب نبی سے سچی محبت کی توفیق دے نبی کی سنت و برما کرنے کی توفیق رائے فراہم آمین بارک اللہ علیہ ولقم فرقان ندی قانیا کو بلاۃ ذکر حکیم ان جواد کریم القیم بلکمرف الرحیم